كفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن المصطفى للصدق والصفا والغفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن غَلَّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَئْمِنُونَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صِدْقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيم وَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ لو نبی یا آ منو سلو والے وسلمو تسلیم سلا تو سلام والے کیا سیدار والا آل کبا سہاب حبی بل سیدی خاتمی والا آل کبا سہاب کیا مکین کلو بل سام ہی مسلمان بھائی السلام علیکم ہم سنا گرو کے ختم المتیا لہ تحیت و وقت نو بعد آج زانہ فریاد ہے اس قادر مطلق جلال و روبی بارگاہ بے بےکش پناہ اندر نا جی نفس و شیطان دے شرطوں کا مل نجات اور پناہ کا فرما حق بولنے حق دے چلنے اور ہک مرنے دی دو فیت بخشے اج دیے روحانی محفل جامع مسجد ابراہیم دھنوٹ شہر کے اندر جناب رانا محمد اسلم صاحب نے منعقد کی تھی اپنے دوست اللہ تبارک و تعالی دی اس آجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے دوست بڑی دور دراز تو روک شوق نال تشریف لے آئے نیفلیا کی شکل بالخصوص عزت معاف واجب ال حضرت العلام میرے موسم جناب مولانا مفتی محمد حنیف صاحب برادر مولانا محمد حنیف ربانی صاحب جی گھر دوست باب باپ دھوپ راج روک شوق نال تشریف لیا نا اللہ تبارک وطال سب دوست خدمت حاضری سج قبول فرما شاہ محمد شاہد رحمت اللہ علیہ لخت جگر جناب مولانا قاری محمد شجاد احمد شاہد اور مولانا محمد اعجاز احمد شاہد اللہ تبارک وا تعالی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل پیرا ہوخش دوستان گرامی معدرت ہوفی دوست آباب ہے نام نہیں لے سکیا ذکر تو صرف ان دوستقبال ہے اس وقت جناب آل جس آل سامنے آل جس موضوع کلام کرنی اللہ تعالی مدد تو آزادی اور غلامی کیونکہ اج پورے ملک کے اندر اور بدترین گلام سلنسر دی آزادی منائی ہونی جنڈے سہ سے لگے سن ویخلایا اس مناسبت کہ اج دا دیہ جنوں بطور غلامی منانا مناسب آزادی منا پے نہ چیز نے یہ سوچا اس دہار موضوع آزادی اور غلامی دا بیان ہو تاکہ آزادی دی حقیقت بھی خل جائے غلامی دی حقیقت بھی خل جائے پھر مسلم سوچے بھی اصا آزاد یا غلام آ پھر فیصلہ کرن بعد چسا منانی کیڑی کہ قوم نزا تصور جہاں برقرار رکھ آزادی مناو مطلب یہ کہ ان دی جو اس وقت غلامی دی حالت راہ اس اور مطمئن رہ جبکہ جب اس ہے کہ کیسا جو حالت ہے اسایندے راضی نہیں رہنا اس تو نکلنا جو حالت اس وقت ساری بنی کھڑی اس حالت تو اسا نکلنا جی اس حالت اکثر تے مر چکے ہوں باقی تھوڑے سا ہیں سب کلنگر لاہور اقبال ہے کہ ہے یہ گر اطر مسلمان کو ٹوکے افطار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کاب کو آتش قدائے پارس بارد بارد چاہے تا تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر تو چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد ہند میں تماشا اسلام مسلمان پاکستان جنہیں پاکستان آج چودہ منی پی چودہ منی پی ہے چودہ دا لفظ ہے کہ آزادی نہیں غلامی بھی منی چودہ اگست دل افریقہ ہے کہ آزادی نہیں آزادی ہو چودہ اگست نہیں ستا رمضان منی پاکستان جو ونڈ بنیا ہوئی وہ تو ستا رمضان سے مسلمانوں کی تاریخ ہو अगस्त चौदह बे मनीदे का मतलब आजादी नहीं गुलामी का दिहाड़ी समझोगे सुनोगे हैरान परेशान होगे, हाले तो कई बंद मुतफ इस किश्ती इ मुसीबत रही है सारिया तो, तो, तो, तो उल्टा ही चलता है कि भला आप ही चलना पैदा उल्टा जो, जो सारे जो होगा उल्ट तो हम मैं उल्टा उन्होंने तो मैं सीधे रहा नहीं चलना करा सीधे राह पैन जोड़ा जो उल्टा बनता बन उल्ट है उलट चलना पकबाल फरमा है وقت مسلمان آزاد چھٹی آزادی کابے دجوسے والی اگ سٹ کے آپش کتا بڑا کے کابے میں بہ آزاد ये चाहे कांग्रेजी रख के पूजन शुरू कर दे आजाद चाहे तो कुरानी मजीद नन घड़त झूठिया तावीलां मन घड़त लांसी तफसीर का खेड तमाशा एक बढ़ा के खेडे ایک نو شریعت اپنی بنا تے پرانی شریعت دے یہ روک سکتا تے. اے اللہ اقبال اے او دا مطلب سمجھا رہا ہوں اس کلام آخر مڑ سڑک فرمایا ہے بابا گل آخر ہندوستان کے اندر عجیب تماشا سے بنیا اسلام مسلمان آزاد اسلام سے پابندی ہے مسلمان آزاد یہ جو مرضی کرے اس پابندی ہوں نہیں تو سجنا یہ مطلب یہ نکلیا کہ علا اقبال بھی اپنے لفظاں لفظوں اس نام نہاد آزادی جڑی سی انہیں پٹنا پیٹیا رویا وہ اگاں وضاحت کراگا جب جب حالات ہیں کہ فکر اور سوچ مرچ کی آزادی اور غلامی گلامی دانے نہیں جان دیتا آزادی کنو آختے ہیں غلامی کینو آختے ہیں اس شہر تمیز ہی نہیں تو ضروری سمجھا کہ اے ہو جائے نا زبا حالات دے ویٹ غلامی اور آزادی کا ایک موضوع آپ اپنی قوم حقیقت سمجھانی چاہیے تاکہ پھر اس قوم کے اندر غلامی تو نفرت پیدا اور موجودہ حالت فرق تو نفرت پیدا اور آزادی کا جذبہ سوت جگہ اندر پیدا ہو جائے جب سب جذبہ آزادی پیدا ہوا تو مہیلا تعینات مہربانی فرما کے سامنے پھر آزادی پتا فرما چھوڑے گا کیونک کیونک محنت محنت ہو گے لگ جائیں گے مر کسی نہ کسی مولا ساڈے تو بھی کرم فرماش ہوگا میں جناب نلے سمجھا کہ غلامی کی شاید یہ حقیقت کیسنا گلامیا پھر یہ دسنا گلامی کا مبدا کی تیرے دسنے غلامی آنا ہے تیرے دسنے غلامی دا کی اے, اے پیدا کی میری تقریر سے گورو میں پہلی بار آوجو اتنے کیا میں پہلے کدی لایا پوری زندگی اپنے انسان غلامی گلامی حقیقت سنو انسان انسان بھی فرما برداری کرے ہر جائز ناجیز گل ہر چنگی بھڑی گلو گلامی لگتا انسان انسان پچھے چلے, دی ہار دے چلے دی ہار دے ہاں ان کی ہر گل من باوے چنگی آخ ٹھیک ہے سی ٹھیک ہے سر ٹھیک یہ نہ آخر جو پیا ہے جہر پیاکھتا ہے نجائر پیاکھتا ہے حرام ہے حلال ہے کری ہے نہ کری گل ہے سی جو حکم آئے آپ کرنے کرنا جدو انسان انسان توجہ بھی فرمائی اس کا مد مقابلے آزادی آزادی کی ہے انسان انسان کی جائز مننی میرے پاس نبی سرور فرمایا لا مخلوق لک لک لک اللہ دی فرمانی سمجھتا جا تین پتا لگے کٹو پشان لے گا غلام دے ٹٹو دی پشان ہو جانی ہے نہ چیزان کتاب کے رب سمجھ چلے سبحان اللہ جائد نہ جائز ہر جن آ سفید جو بھی ہوگی ہر مننی اے ہے گلامی فقط جائد مننی نجائز نہ مننی یہ آدھے آزادی ہوں گمیا ذہن کہڑا ہے گلامیا ذہن ہوا بغیر خیر شر جائز نجائز کی تمیز تو کسی فرما برداری ات نائز سمجھے یا لازم لازم سمجھے وہ ذہن گلامیا وہ ٹو دہن نام مراد جا سمجھے بھائی کسی کی جو بھی آئے گی آپ منگنی منی گلا نتائج کل اچھا ہر سوچنے والی گل ہے سوچ پیدا کی وجہ ہے बी ए जहनीयत कि बनती है बी जो किस, किस आखना दावे आखे प्यो देर मेहरबानी अबे आखना अबा देख पका देग क्यों लग गई नहीं थी नौकरी लगी लग गई सौ खले तेरे सिरे च मारने लामाओ देग भी पका तले भी पका ذہن کی دن کیوں ان پیچھے اصل محرک کی مبدہ تو منشا سلے وے انسان زندگی اور رزق دے متعلق تصور رکھے کہ دونوں بندے ہاتھ جان رزق زندگی اور رزق جان اور معاش بندہ یہ سمجھے کہ یہ دونوں کے ہاتھ نے بندیا ہاتھ یہ تصور جدوں بنے گا نا टू आप जान बचाव की फिक्र फिक्र नहीं वेखना मैं प्यारवजो नहीं फरमाई ना मानी ए मनी जान भी جائے گا مڑ کی دا. اے غلامی تے اصل منشا اس مقابلے آزادی دا خیال آزادی والا کدو بنتا او دا کی ہے جب بندے دے دل دماغ تے تصور جم جائے جان دا مالک میران توجہ نہیں فرمائی والا سبحان اللہ مولا تالا متعلق جدو اے تصور جان دے لینی لینی کوئی بچا نہیں جنہ چر انہیں بچا کو لے نہیں سکتا رسک ہاتھ چ جنا چر انہیں دینا کوئی کھو نہیں سکتا جنہ جدو کھو لینا انہیں کوئی دے سکتا ہاں جی رشت ماش ہوئے کمرے بچے کسی ہائی نہیں ایک بوہا بند دے گا سو گر کھل جاوے گا جب تصور جاوے پھر بندے دا ذہن کا جائز منتا نجائز نہیں منتا پھر دردہ نہیں گل کر کردہ گھبرا نہیں دردہ نہیں خوف نہیں رکھتا لالچ تھستا نہیں پھر منہ چی کٹدا سدھی آزادی کا مبدا یہ ہے سجنا جس بندے نوں? موت کا خوف رزک کا خوف ایش پرستی کا نشا یہ دوسرا مبد ہے موت کا خوف رزک کا بندیا تو भाई यह ना की इना मनी खुश जानी आर शायद एक मबदा है दूसरा मबदा जिथों गुलामी जहन बनता है वो आए, मेरे को ना ना मैं दुनिया की हर शायद जो बंदायाश बन बने ना फिर लाज अपनी आयाशी पूरी करने की खात پیسہ سرمایہ دولت ہر پاسوں ہتھ مار دا ہر پاسو پیسے دولت نت مارن کی سوچے اپنا ضمیر ویچنا شروع کر دلام بنتا ہے اس کے مغرب مقابل کے سنڈے کا لین پرست نہ ہو سادگی گزارے والا ہو سادگی گزارے والا ہوس پرست نہیں بنتا پیسے دولت ہر پاس ہاتھ مارن کی کوشش نہیں کرتا جب نہیں کرتا تو پھر ہمیشہ اپنے زمین آزاد رکھت محسوس ہو جاندی جائے دوسرے لفظ بےتاج بادشاہ آج بادشاہ جب اپنی ہانڈی थोड़ी देते गुजारा कर लैन है जिन्हें मुड़ किसी का कट्टू बन की लड़ करीड़ है मुलोटा मार सजना एक तो एक दो वजह नाल गुलामी पैदा होंगी एक जानते रिस्क दोवा समझे बंद ह دوسرا عیاش بندہ بن جائے فضول زندگی گزارن کا آدی بن جائے ایش پرستی پی جائے کہ تھی بندہ گلام بن جزا نہیں بنتا آزاد بننے ایک مولا تعینات یقین موت رزق حیات دے بارے رکھنا ہے رب نہ دوسرا نبی صحابہ پاک پاک پسند برنا پا. برنا پا. کیونکہ سارے سامنے, سامنے آزاد قوم. قوم. سابق سابق تو زمانے دی اچھی آزاد, آزاد, قوم. آزاد قوم ایک, ایک, ایک, ایک, ایک, ایک نمونا پیش, پیش کر دیے پہ جنوں دی پاک نبی صحابہ فرما یہ صحابہ جنہوں نے آخیا جاتا ہے سب کو وڈی آزاد قوم ان آزاد قوم وی صحابہ دا مطالعہ کر کے پاک نبی دنیا تو آزاد ہوئے پیسر دے ابو جہل در سرداری نظام مار کے آزاد ہوئے ہونے انہوں کے اندر میرے مدنی سرکار نے صرف یہ چیزیں پیدا کی پیدا پیدا پیدا پیدا پیدا؟ ایک مولا تعالی دلال دوسرا دنیا کنا پر ساتھ ہوئی دو چیزاں نبی یقین تو زہ کتاب پڑھو لاہوری پڑھو روایت پڑے حدیث قرآن پڑے سامنے میرے پاک نبی ایک رب سونے کے نام یقین آخر پڑے یقین, یقین. یقین دمان آگے سمجھانا پتہ لگے گا یقین شاید ہی. اگلے دن دوسرے پتا نہیں شہر ایک امیدوار نام لکھا کرا جی یقین ہاں جی آ ہو رکھن گے علم دین ہوا نا دی گے چراغ دین ساری دیہڑی دین دیا جرا وے گا نہ رکھا گے کام دوں کٹی قائم یقین ہے کون یہ ہوں سنے گا بھی یقین کینوں آدھا ان شاء اللہ میری گلاج ہوے میں سر بھی سناوا گا سارا لیکن یہ ہال پیڑ بننا واقعہ جنوب تمہید بنا رہا ہوں کہ پیڑ پہ بنانا اگلی تاکہ اگلیاں گلان تاک تاک تاک تاک تاک تاک سبحان تا تا جا. اللہ تو سجنا तो اے دو, اے دو, دو چیزاں چیزا. موت دا خوف رزق دا خوف کہ خوس نہ کہ ایش پرستی کدو آ جدو خدا تالا آخرت یقین نہ لے جدو آخرت رب یقین ہوے نا نہ بندہ ڈرد ہے نہ بندہ رسکر نہ بندہ ایاش ہے یقین دی تعریف کردا خدا تالا دی ذات پہ یقین کی مطلب ہے آخرت یقین کی مطلب ہے اللہ تعالی ذات دے یقین دا کا مانا سنو رب دی ذات دے ساتھ یقین دا مطلب یہ کہ بندے دے دل, دل دے اندر ایمان دی کیفیت ان کی بن جائے کہ او ہر وقت مال تالا قدرت حکمت کے کارخانہ کائنات چلاو محسوس کر رہا ہو یعنی اندر اے حال نو محسوس ہو رہا ہو اس کارخانے سارے کافر جو بھی مومن منافق کافر زندگی موت رما دار جو بھی پہ چلتا ہے سب سب صرف اور صرف ایک دار جا قدرت محسوس ہوتے اتلی اک ایک اندر والی اک اتلی اکناط کے تگر تبدل ویٹے ساری زندگی معاش عزت سلت نفع نقصان بندہ دلو محسوس کرے کہ صرف وہ جب اے اندر ایمان دی کیفیت جڑی ہے نا لا نتیجا نکلتا بندے دل دے اندر سبر کیسان کدی غلامی قبول نہیں کرتا جب ویختا ایک وہ پھر ایک جوڑ دی کوشش کرتا ہر ایک جوڑ دی نہیں کرتا فرمائی جوڑتا پھر کسی دی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ ویخ جو پیا ایک ہی ہے اونے عزت اونے دینی ہے نفا دینا نقصان دینا جو بھی ہے حقیقت اسی طرف ہے باقی, باقی سب دنیا پھر اونے ایک, ایک نال نال جوڑنا ایک نال اپنے آپ دا تعلق بنا راضی کرنے کی سوچنی ہے سے no ان ان لگے نہیں سارا کچھ چلا اہم دل آئی لا میں انہوں راضی کرا میری عزت نہیں بنے گی جی ناراض ہوا پھر بندہ فرما برداری خلوص بھی حق ہو نگاہ جو ہر ویل رب کو سجنگ aisa ek to mare marde ho ek to chhodo aisa janam gawaya galaga دبایا چیر بنی در جڑے محرم نہ سر ਧਾ ਮੰਨ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਓ ਤੂੰ ਭੱਜੋ ਧਾ ਮੰਨ ਬਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਦੇ ਸੱਚੋ ਦਰਦੇ وجو نل اللہ دہا سجنا گا لال سریق کے نال یقین رکھے مطلب ہے کہ دل کے اندر پی حال پیدا ہو جائے ہر ویل تھی اکثر لائن والا ایک نقصان دا شان والا جو دینا انہیں دینا قسم خدا ادھر فرما ایک زبان آخنا تو خالی دل کے اندر ایک بار پل مج گل گائے ہو لیکن اس اندر دل کے اندر ساف پیدا ہو جائے یہ سارا پورسکار چلا دے نہ کوئی عزت دے سکدا ہو نہ کوئی عزت دے سکدا نہ شان دے سکدا نہ شان لے سکدا وے جگہ کے جانور در جانا ہو سمجھ لا جو اپنے بہلا شریق یقین بھی دولت مل گئی جی. یقینی دولت مل گئی جی. رب لا بہ لال شریق ہن دلال ہوں یہ بنتا سرسے جا لنگی تلوار بن جائے گا قسم خدا بھی کر کے آنا یہ کسی کا فوج نہیں رہنا کسی چلت بھی امید نہیں صرف ایک رات کے نال ہی اپنا امید رکھنے رکھ لائی ہاجی دلو حق نکل جائے کسم خدا کی کر کے یقین کی دولت آخر ہاجی میرے پا پاور سرکار سرکار آئی جان سزیر بمبری مان جلال سمیتی رحمت لا تالا لو نکل فرمائی ہزور نے فرمایا نہ مزے آگ سبال میرے ربیب فرمایا میں اپنی امتور ہوجو نہیں فرمائی میرے آکا نے فرمایا مینو اپنی امت تو ڈر پہ امتیا اس گل کا کہ یقین بھی کمزوری پہ گے یقین کمزور ہو جانا مطلب یقین کمزور ہویا اے ٹٹو بن کے تھلے لگ جان گے ہر کس دا مطلب سمجھانا ان سمجھانا انشاءاللہ سنے گا تو سبحان اللہ درخ کے جاؤں <سؤال> میرے پاک نبی سرور سن علیہ وسلم فرمان کی روشنیت کا مطلب سمجھانا اللہ یقین کا مطلب یہ سمجھایا ہوں آخرت کے یقین کا مطلب کی قرآن بے دے انجیل وسی بسترین بائبل پیپر دے اندر قرآن مجید چھپے پانچ پانچ دس دس ہزار لکھ لاکھ روپے کا ایک ایک نسخہ دیکھے مطلب دا مطلب بندہ اپنے دل کے دے حالات دا تصور کہ لو محسوس کرے ادرو کیا متائیں تو اس کو بلدی پیے پتھر دے پائے ایک پاسے جنت جنتی اپنی اپنی مسلم اپنے لطف تشریف فرما ہر خواہش فرما رہے ہیں ہر دکھ تکلیف تو آباد ہے بیٹھے ہج جناب آپ اگے محسوس کرے اپنے دل د توجو شدہ خدا یقین بندے کا بیان کیا پھر لاگمی نتیجہ نکلے گا بندے یقین رب نہ رب منگے تو چپ کر کے دے فرما گرداری خالش کرے گا ہو گا ایک رحمان دا قیدی بن جائے جدو آخرت دے یقین ہونا ہے اخرت دے یقین ہونا ہے سمجھے گا او اعلی اے ادنا اے بدل دی پئی ہے ہر ویلے ایتھے غم نے دکھ نے وے نے اک پاسے شہرت عمارتاں جڑ دیاں لیں دوسرے دوسر پاسے قبرستان پر جڑتے وہ گھر بھی بنتا ہے پیائے گھر بھی بنتا ہے پیائے ان کی فنا جب ہر وقت بندہ اس دنیا کو دل کیوں جائے گا یقین آخر سے جڑے گا بندہ سہدگی بھی زندگی ہلارے گا دے اس دا گاٹا برداشت کرے گا پر اگلے جہان کا گاٹا برداشت نہیں کرے گا اس مسلے سمجھا ایک حدیث مستفا سنانا سنا چھوڑا کھل کے چی کا شیشے وگوں سامنے آ جائے ہر شہ کے پچھان لوے کہ سمجھ لوے ذرا تبجو نال چبول سبحال اللہ حدیث تحرا لا سن تبرانی ابو نوائن ابو نوائمرجو کبھی ہاں اللہ سونے کی مہربان یہ آخنا بھی فلانے کتب خانے کتاب پائی ہے حوالہ پیش کرا سودا گھر دا ہو گیا جا میرے پاک نبی سرکار دا یار نام ہارس بن مالک انساری امام ملا علی کاری راہ اللہ الباری نے اپنی کتاب اس روایت نفظان میں ہاں. نمبر کالا مرت بن نبی وسلم تالا سلام کالا ہارس ہو حضرت ہارس بن مالکاری فرما میں نبی پاک سرکار کو مینو نبی دے نے سویر کس حالت تو باہم میں ارد کی کملی ایمان دی حالت چھٹیا وا ایمان اٹھیا ہزورس بہت مومن حقا پکا مومن اٹھا وا سوکا حضور نے صاحب بھی ارد کردہ سونے سوے اٹھا وا پکا مومن سیرا ہزور فرما دے اناتو کی آخنا وے پیا فرما ہر ہر ایمان بھی حقیقت کی حقیقت ہے ساڈے نبی زبان ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ توجہ نال بول سبحان اللہ। مٹھے مٹھے بول آو. مٹھے مٹھے تیرے آو. مٹھے مٹھے آو. بول توجہ نال بول میرے آکا فرما ہر ہر بھی حقیقت ہوں حقیقت کیے نبی صحابی بیان ڈٹ کے بول سبحان اللہ میرے آکا امامدار کا دا یار کردو تو, تو نفسی آنی دنیا اس ہر تو ازما تو ناری ان بار درو جتے جنتے او وقع انی الى نارے او وفی او فقالا یا وے ایمان نار دس ہوئے اص دا دین کی دے سکتے گلیاں فکیر آلما जिन्हों 1400 सौ साल मुबारक बोल सा अमानत तौर पर महसूस रखे हुए हैं उन्होंव हक वाले ते आलम हक वाले जो नहीं कमले को मत एसान असा कमीनिया धनोच बह के धनो असा तेरे बोल उमें भरने पे हा उ सुनाने पे हाफ साडे तई अप कि کملی جڑے تو فکیر اپنے ہک لے گئے جنا کو سن جن خدا بھی بدل چاہیے مستفا بھی نہیں بدل روک بول سرحال سڑکے جاوا میرے پاپ نبی کا یار ارد کردہ میں ارد کیتی یار رسول ازف تو نفسی دنیا اپنے ایمان دی حقیقت میں اپنے نفس نل اپنی اپنے اپنے روح لے دنیا تو سو سو یہ بھی کانڈ پہ ہاتھ رکھو اتنے وہ لگا یہ حقیقت ہوں سوچ بھی سارے آپ جاتی ماری دنیا میں دنیا تو اپنا دل پھیر لیا اص ہر کو لے دال کا لے بکھا ریا جاگ کی مطلب اپنے نفس کرن دی خاطر تاکہ ایڈا مسفا ہو جاوے دنیا نظارے فرماوے رب سونے یقین دلال پورا کرے اس uh, مقصد ریاد تین دکھ پیاس نال دن گزاریا وے ایمان دی حقیقت بھی بنتی ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں تن کی بنتی उथे रेस्टोरेंट उठे रेस्टोरेंट चिकन बरोस्ट मिटन कड़ाही चिटन कढ़ाही कढ़ाई फिर ढिडा है समझा मैं सजना रब रहमान बंदा पे तैयार होता रब रहमान बंदा पे तैयार होंगी بندگی خدائی ایک بندگی لدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی ادائی بندگ یا بندہ خدا دو یا بندہ بنا جنا بھوکھا رکھا جائے تو جن مشقت محنت رکھا جائے اوشن ہو جائے سا قلم اقبال فرمایا تین بچا بچا رکھے آئینا ہے آئی تچا بچا نرشو آئی نش سسر ہضی سر ہم آئی نس میں مرے اے شیشا جننا دل والا ٹوٹے نا دنیا تو سونا آد لے جوڑا ہوں دیکھی جوڑ دے کے دل کے میاں میاں بنا دل کے مرد دل مرد بنا اللہ وجوال اس دنیا اللہ تعالی بڑا ہجاب در نا جب رب تو اندر ہدی ہر اللہ فرما مت نو رب کرا فرن گا اتا اب تیری اکھا پر ہٹا دے ہوں آخری ویپس آ کے نہیںر سلام خاجا گلام فری درد تر سور باب آپ سرکار खादने वेख्या रात पलंग सौंधा लजपाल आप पलंगा दे सौना सालू थले मारी खड़ा आपने फरमाया तू कल मर जाने जदों रात पही فرمایا میں اللہ اللہ کرنی ہے تیرے پلنگ تر سو جا ہوں پلنگ کدی پاسا ان پرت کدی این پرت پاسا پرتاندہ لنگ گئی نیل نہیں آئی سو اٹھے فرمایا سناؤ نیندر آئی आंदा साई मरिया तो नहीं पर माया छी आई ना मिट्टी है पलंग भावे राती परता अख लगी नहीं सवेरे मर जाने परमाया तेन मैं एक बार सवेरे मर जावे तैन पलंग पे आराम नहीं आया फरीद फरीदू कबर चाली बारा महीने तक खाई मैं बल्ह का घर रही सजा घर रही मेरे घर रही सोच के आ मेहनत करके आलिया मैं फरीद में पलन चुकी नींद कितों आवो سمجھو بول سبھال خاجا فرما ہے السری وے ہر بندیا رد السری وے ہر لبیا کھلو لوگ راجی دیا بول سبحان اللہ میرے پاک نبی دا یار عرض کر دے مایا اپنے نفس نو پھیرن کی خاطر अपने मां भी हकीकत जोड़न की खातर कर, की करनावा कमली वाले राति जागरा रात भव बेगरामी से दीख दी हरिया یاد نے ملک سلطان بولے سنا چھوڑا سلطان سرماندان نے راتی وقت یا رانی اچھے رہے حیرانی پر آرف گل آ آر جانے تری جانے نفسانی جلوے تیری سایا گئی جوانی koi maa bahu bahu wah muslim ek maa bahu jina milayi puri dilani جو نال بول سبحان اللہ سڈا کلندر لاہور ہی فرمانا اتار اتار ہو رومی ہو رضالی ہو ری اتار ہو رومی ہو رضالی ہو را کچھ ہاتھ لو توجو گل سمجھ سمجھ کے سالا لانا پا کیونکہ قوم سا مکھی لگی ہے نا बोल रा जींदा रब सानू मर्द च बनावे जमा मर्द च बना प्याज का मेरे पाप नबी हो रात को जागना दिन रोजा रखना वा फिर की मेरी एक कैफियत बन गई है मैन इंज लगता इंद्रो मैं अपने रब रहमान अर्शन वेख रहा सानू तो इंज लगता रोजाना जमें टीवी वेख रहे नबी का यार अर्द करता कमली वाल बकाली अनव रोएला अर्श रपी हजूर मेरे सामने नक्शा खुलिया खड़ा होता इंज लगता है ان لگتا اندروں میں رب رحمان کا ارش ویخ رہا وا بار دن کھلا اہل جنت میں جنتیاں ویخ رہا وا ان لگتا ادروں مینو میں جنتریاں ویخ رہا وا وہ جنت ایک دوجے دی زیارت کرتے پھر عمر علی وا رہے نے علی عمر و جا رہے ہیں سبحان اللہ نبی لے جان نبی ہو بار جنت کے اندر ایک دوسرے کی یارت کرتے پھر کملی والا میں جنتی ایک دوجے کر کے ویختے پھر جنت کے اندر میں جہانیاں ویس لیا چیزوں پہ مار دہان کے اندر ہاں کھانا پیتا کراسوے پھرتے ہیں باپوے فرد میں کھ رہا وا اپنے دل کا حال پاپ نبی نبی کا یاد کر अपने इमान की हकीकत का बयान फरमा जब मेरे बाप नबी है यार ने। एक अपने दिल वाली बयान फरमाइए फलून फरमा फल हर साने तकड़ा हो काबू हो डे इत डी मतलब अंदर हम फिर देने اتھی سوئی توجہ نہیں فرمائی اگے اگلی روایت محدود محدث نے آساچر کی تاریخ دمشق کے حوالے لائے فرمایا نبی پاک نے فرمایا تا بندہ ہے جن دل اللہ نے نور منور فرمایا تو اے جا بند ہیں جندہ دل اللہ نے روشن فرمایا تے پک جا کہ امام اسکری دی کتاب الامثال دی روایت حضرت انس کوئنجے حضور نے حارثہ بن نومان سے فرمایا کیفہ اسبہتا کیمیں اٹھے انہاں ساری کیفیت بیان کیتی حضور نے فرمایا اب سارتا فلزم دیکھ لیا ہی گٹ جا جو نہیں فرمائی برا زوک نال چبول ہر سب نو مان یہ دوسرے ساتھ ہار سبن مالک ہار سا بن نو مان حضور نے فرمایا یہ چلانا ہوئی ہزر پاک سرکار سوال ہوئے حضور نے فرمایا یارو اے جا بندہ جی جل اللہ نے نال روشن فرمایا یہ ہوں سار رویتوں دے الفاظ مختلف بیان مقصد کیوں ہے کی جو ہر روایت فائدہ ہے کسی جگہ نے ایمان نالے دل روشن کھڑا ہے کیسے تھان سے فرمایا ایسا ہے جا دل اللہ نے منور فرمایا توجہ نہیں فرمائی ہوں یہ ہے سجنا یہ ایک بھی کیفیت نہیں اے میرے محبوب دے ہر یار کی حضور نے اپنی امت حال اے تے صدیق دا کی ہوگی اے اے اے اے اے. توجہ نہیں فرمائی اے تو چھوٹے دا حال اے پھر بلال کا کی حال ہوئے گا سو نبی کوئی انگاریاں دے انگاریا پیالے کسے لتان اونٹان بن کے مختلف سمت اونٹ جاندے نے چڈے جکرے کسائی چیر مرغی مصیبت نہ تو جلانی سی جی کہ دکھ وے پرواہ نہیں فرکر دے دو چیزاں سمنا بندر ایک رب تھی آپ اتو ہی ادر آس رہے سلام مل سان یہ چاہیے جی گل اتھا سی خان آ سپاہی تو لتاں کم دیا ایمان سپاہی نو بادشاہ جانے سر جی شیر ہوجہ نہیں ابر پائی بادشاہ تو نہ گھبرا تارے چوہے تو اور سامنے گبرائی مقداد بن اسوت پیا جدو حضرت بلال حضرت عمر بن نے اپنے دورے خلافت اپنے ممبر فرماندھے ویخو بلال بڑے دکھ برداشت کی حضرت مقداد نکداد یہ پھر بھی پوچھنے والے ہے سن میرے کو پوچھنے والا ہی نہیں کنڈ تو کپڑا چایا نبی دے یار مقداد نے کنڈ ساری गोरी चिटी दाल खबर फरमाया उमर मैं अंगारे सन मेरे रील हल्की का मन गल गल करता निकलता सी कोई छुड़ावन वाला नहीं सी आंता इधर हाल हूं رتوں بول سبحال جیب بول سبحال قسم خدا بھی آر... کر آر... کے آنا یقین آر... سرا بناو آر... پتا سے وہ آر... نہیں آر... کرنا جو آر... کرنا ہوں جو ہوں گا تو وہی کر رہا سا امتحان پلے سانواندہ پیا نگاہ ایک دے سی وہ دربار کی چنی چوکی کھانے آ میرے باپ نبی ہی گئی اور چکر گزارے رکھ رہے سن کیوں جناب جی اپنے آپ کو کبھی کھجوروں کے پہ ہٹ دن گزارا رکھا ہو سال بند رکھے ہوئے اس دہان سے ہٹ گئی ہر سامنے کملی والے خوشی کا سامان سونا اگلا حسن بسری فرماتے ہیں موالی کا خلیفا ہسن بسری ہے میں نبی دارہ غریبی ان یہ حال ہوں سنی دنیا سک جا سی رابع بندے تیرے ہو بندے نے کہ کی نے آخیے کیوں چبریل نو کرنا پڑے چبریل ملا دجنا تین سو تیرہ توجہ کا بول سبحان اللہ ڈٹ کے ڈٹ کے جیدیا بول او سڑکے جا حضرت ڈرنا آئیے. آئیے کدرے دل تے ڈانگ نہ مار جسا تو ویخ آگریزوں کی چیزاں رالاں ک مول جی مسیحت مار چڈیا جی مول اے اتھا ہوں حضور پاک ادو ہوں سائنس کی اجاچی آپ ہزور نو آخنا میرے مسیحت گرانے بتخا بتخا صرف اتنا چونجا مارن جو گیا ہر وی گند کھان جو گیا باز au, مردار دار طالب نہیں دا. تو حیات دار دار مومن کامل ظالم آ پی رب پسند نہیں وہ حبیب پسند نہیں میں کی پی پر سب ندی یار فرماندے نے صدیقہ دے سدیقا دیر لگ جانا سونے چاندی دا تے بین دیار اکو دیار ہر شارج کر کے کھانا پیو سرکار دے کول کوئی شا نہیں حضرت بو ہرا سناوا گا حضرت تب ہرائے حضرت حضرت سید نا کی ہرائے نک صاف کر کے ترو لگا گلام پوچھا سی خیر اپنے فرایا یار میں کپڑے بھی پورے نہیں میں نک صاف کیا کرنا میں فکر لگ گئی کی کتنے نبی تو دور تو نہیں ہو گیا توجہ نہیں فرمائی ایک فقر اختیاری ایک ر ر ہے، فقر استراری ہو سکتا مجبوری ڈول سکتا ندی یار اپنے اختیار کے نال اپنے آپ فقیر رکھتے سن کیوں ہے فکیری بلند مقام نظر فکر دنیا کے بادشاہی مقام فقیری دا مقام کنا اچا ہے وہ آد میں دا تسا تیری نظر گدا والی نظر کسی کی گدا نہ ہو تو کیا آپ کہیے میرا تری امیری نہیں خودی نہ بیچ گریلی میں نام پیارا یقین سو رب لکی رکھا بے خوف ہو گیا مولا کے خلاف ہونا گوارہ نہیں پاوے ہر شاید لٹی جائے ہر شاید ہاتھوں گوا سن پر اپنے رب کا حکم نہیں سڑ گوا نبی میرے کتاب حدیث حدیث لکھے آئے نبی پاک صاحب جا نام سی حضرت ابو ہے؟ पुत्र काफर ने कैद किया जंग लड़द्या लड़द्या नवी दे और का पुत्र कैद हो गया पुत्र चेल बाप धर सैकड़ा मीलों का सफर हूं बाप न बेटे की फिक्र नहीं بیٹے د ایمان تے دین <سؤال> بھی فکر لگی کیویں کیویں گل سنے گا سی نو نبی یار نماز دا وقت دا یار کند تے چڑ جا دیوار پتر آواز ماردرو نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑ سینکڑا میل پتر جیل پیاو پا پل آواز ہو نماز دی آواز بیٹا سینکڑے میل دور بیٹھ گئے سنگا میرے پنچوچ بھی نماز پاپی آواز دے جیل چار فرما وے نہیں ہے یہ گل سانپری لگ لگی اصل تو مسلمان ہی اوپر ہوئے اصل تواز مارنے پتر کدے پہ جانا نماز پڑھنا اسلام دی چادر لگا زمین آکھ دی ہونی اللہ آخر ہونا مولا چوک لیک مسلمان اقبال فرماند مسجد مروشیا ہے کہ نہ رہے جواب شکوہ شکوے دا جواب اقبال رب سونے دی طرفوں مسلمانوں جاب تو ملتا ارے مسجد کیاارا چڑ دینا تعالی فرمان کا فرمان کس انداز کیا جس اسلام تک کھولی بیٹھا ہے, کہ تیری ساری ہودگی نوارا کیون چھوڑے گا کہ جب اثا اپنی اولاد والی فصل دا بیج سٹن دا ارادہ کرنے آ. اس تو پہلو شریعت دی پابندی آئی کھڑی پہلو نکاح کر ہے? ہے? قرب کرے پہلو آپ سکوے کا جواب اقبال رب سونے کی طرفوں مسلمانوں جاب ہے ارے مسجد نمازی مسجد مر مسیبا دیا بڑی ٹائلیاں تو ستریاں چمچمیاں پڑھائی نمازی بھی بچے رہ نہیں انزیا کو دو دو دے دو تنسان، او یقین نال سن, اے بے یقین سن دنیا دے رب سونے کے نال یقین رکھ دے سن تو اندر ہر دکھ قبول تا اخلاص کامل کسے دا ڈر نہیں ایک دا ڈر نہیں کسی تو بھی ہر اکبال بسجدہ ہوا کبھی تو زمین نبی صدا جو میں سربا سجدہ ہوں تو زمین سے آنے لگی سدا تیرا دل تو ہے سنما شنا تجا ملے گا نماز میں واہ واہ, واہ, واہ, واہ کلندرا بول سبحان اللہ اقبال فرماندہ مثال لما درد سوز کا تاغ چاندر کو چاند چمکنا سنا مثال خرید لی خرید لیسلگریز خرید کر لی خرید کن ہے اقبال جانتا سی کہ دے ایمان کا دا خریدار کون جانتا سر توجہ نہیں فرمائی رجندے بول سبحان اللہ ہوں گل جلس اگے ٹور آ پیچھا رواں سو روزنا آزادی آن آن آن آن کے آخر پورا تو مہربانی کھڑ کے ارک دلو نال سجنا ادھر ہوں یقین رب نال بے خوش کر دب نس کر دن آخر کنال یقین بندے نو زہد بنا بندے کناٹ والی زندگی دے. صدر شکر والی زندگی بندہ تھوڑے تھوڑے گزارا کر سوچ ل جہان کی جوڑا اگلے جہان کی تیاری کرو جی زیادہ اتوں کی نے تعداد میں پریشانیاں آٹ خوشی ہوتی ہے جان کر رہے کہ بندہ یقین آخر تنا رکھتا بنتا ہوں سب سے جانا اس نال بندے آزادی ملتی ہے آزادی پھر ملتی رب سونے یقین رکھو بندہ بندے بندے دن یقین بندہ آزاد ہو جی قسم خدا بھی کر کے پھر بندہ نہ کسے حاکم کے تھلے لگوائی نہ کسے بادشاہ تھلے لگوائی نہ کسی دنیادار تھلے لگوائی نہ کسی گھر کے تھلے لگوائی ان کو گلامی چائی ہوئی رحمانے سو بندہ آزاد ہو ایک ذات کا محکوم ہو یقین ہر سونی سفت وہ آ جاندی توجہ نہیں فرما یہ رب ولی رب دبی رب د آزاد بندے کہ کیڑی سونی صفت نہیں ہوتی جی ان گیرت آزاد بندے کمال گیرت آزاد بندے دی سوچ ہمیشہ روشن قسم خدا دی کی برائی دی تمیز کر دل روشن ہوں اچھائی برائی دی تمیز کر دل دا شیشہ سارے فیصلے سنا تو دل دا شیشہ سارا کچھ ہے جی او بندہ جڑا رب دا آزاد بن جائے وہ قسم خدا کی کر کے آنا رحم دل بھی گا عدل والا بھی گا انصاف والا بھی ہوگا وہی بندہ فیل ہوگا شجا والا گا گھبرائے گا نہیں میدان آزاد بند دولت ہی ہوئے آزاد سفتیں نہیں آزاد بندے تھر سونی سفت آتی ہم خدا دی کر کے آنا کلندر اقبال فرماندہ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ مجموائے بول بول مرے سوال بول سوال سن آزاد غلام جڑا و نا غلام ان ہر وقت کرامتا پی ان کو دوسرے دی کرامت سن سن کے خوش کرے گا دوسرا دی <téléphone> سنے گا آپ کرامت کی بجائے جا رب آزاد بنتا کرامت بن جائے اج کلو کرامتا جی جاؤ زیادہ نشین ہے میرا دادا مونی پتی اپنی چوکو جی ہوں تھی میںسا کہ تا زندہ کرنا تھی تو جرد جیتے جاری تھوڑی کرام ساندر لاہور ہی فرماؤں گا میں سکول سے نہیں پڑیا الادی مہربانی ال رسول سکول کی چاشنی چھوڑی जिम्मे को बंदा आई तू ग गया नहीं गटर लग पो पैदल عالم ماں کان یقناتی بتخا اگریزی بتخا کی پتہ علم کی ہے. علم ہوں تو ہمیشہ محمد پاگ حدرت جی فرما تاریخ دیدی خط پگداد اور سچ فرماندے سن روی رب کوئی جا نہیں اتارا جہد حصہ جنگ میں ملیا ہو اور کول آپ کو مسلا پوچھتا نا کوئی گل مسئلہ جب بولتے سنسفی رکھنے والے لکھتے سنس لکھتے لکھتے سن فقیر بولنا ہر کسی کا گھر پورا ہونا سب کے بول چس بہال आप फरमा जो दो मसला किसे पुछना ना आना पता फिर नवाज नहीं तुनी। सलाम फिरना मसला दर और साधर भी फरमा इकबाल फकीरम अधी مزہ آ رہا کوئی نہ نہیں تو پیسے اپنے لا پیسے واپس کلندر فرما مہکری مہک میری رو کا سہ کرانا ملک ہے بندہ لکھو گے میرے پیر میرے علی گل سنا تاجدار ڈولنا کول اگریز آئے ہاتھ تسبی پوچھتا شاہ جی پرمایا ماہ ہتھیار آدھا اندر فرمایا تسان یورپ والوں سارے اصل ہتھیار پاسے میرے امی بھی کلو دسبی ہتھیار میو ایک کے دی گل ملو ملبنیا ہوں اصڈیاں رہیے کا فرما بنا کھڑا ہے اکی نا بنا تسبیاں کرنی تسبی بولیا ری تصد ہوا لگے دال وہ تصویر tum laale pasvin phad ke ho hum ilm padaya par adab na sikha sikha سکھ آ نہیںل پڑکے کچھ اور نجما کٹے آئی چلے کے میں لے نہیں جو بولو سبھا ہوں سڑکے جاؤں میرا توجہ نال گل سمجھ جا سبھا نلو میرے دی میرے پاک میرے علی ہو گئے ساری کیناس پاس فکیر تسری طاقت سونا رب وہد لا شریف تبا بھیل پرندہ بھیجے پرندہ چکے ہاتھ دنجے د اے کنکری, ستے اب ہاتھی جہاں ہاتھی جاٹھا بھی ہاتھی تے تے دی آوے او کنکری بندے مقابلے مقابلے چیر چھوڑے ہاتھی رب سونے دا ارادہ ابا بھیل رڑے جد ملی نہ چولہا تو میں اک خلی اکڑا کڑھے اکا بند ہو گیا ہوں جی بہ جی کو تو آ کے ککڑ کھانا جی کوئی ہاتھی کرے تو آخڑ آگ ہوں دیکھی جو ککڑ خرا تھی ہاتھی نو بھی کڑھا ٹنڈے نو بھی مجھا نو بھی ہر ویکھے جو انگریزی کمکڑ نے ہوں ساندی شیران کافر نر سر پھر مسیح تہر ہے फरमाया अला ने मेरी मदद रोब न दो महीन का सफर हो बैठा होकर दुश्मन मेरा मेरे तो हैबत नाई सद ہر بھڑی سفت گلام غلامی ایڈی ایمان دی لذت نہیں ریلکر اقبال فرماج غلام لذت رہ بے یقینی کا شکار ہو کیونکہ بے یقینی آمی توجہ نہیں فرمائی یقین کی پیدا ہوتی ہے آزادی بولو بولو بولو بول آزادی رب سونے دے بارے ایمانی کیفیت نہ ہو بلکہ کسی ویل ٹردیا فرد خیال آ جاوے کوئی رب ہے نہیں دل مصروف ہوئے ہر وقت منہ ہے جنوب غالب نہیں ہوا بے یقینی سنیا ہوا ہے آخرت اے اے ہر <Janeiro> وقت دامن دا دا خیال ہی نہ آ جان لو تو ملک ہاں جے کوئی خیال دعاون لگے تو الٹا گل پی جائے تو کھلونا کہ نہیں کھلونا کا بڑا شرد فکر انتہا درجے دکھ چکو کیونکہ دا یقین کی تھڈو ایمان میں فار گے سمجھو نہیں فرمائی بے یقینی کیفیت ہو تو بے بے بے جان گی جان بچا دے گا ایمان بھی دے گا نال جو کر دے جے کر لو سانچ امریکہ بچا چو میںنتا تو ملک میرا احسان کیسے گے میں نے ملک بچا عزت دے گا دین دے گا ہر شہد دے گا تو آپ ملک سے بچ گیا ہوا جو دلہا غلام توجہ نہیں کی تھی کٹو جو ہوا کٹو کا سمی اسمیز نہیں بچا شاید گوا کھیڑی ٹھیکیاں چوڑی پری ویستے موتی ہاتھوں گوا بندہ آلو ٹھیکریاں چوکھیاں پہ آ موتی تو چوڑا جڑا آزاد ہوے نا ان قدر ہوتا ہے بچا کہ گوانی کہڑی شاید سب سے پہلے ٹیم اب رکھا جی پاک حسین رکھا ہے جا بول بولا سبحان اللہ پاک حسین نے دسیا کہڑی شاید بچا والی شہ گوان والی ہے مدی مکے جان کا فکر نہیں آزاد رب دا. دنیا ہاتھوں گا چڑیے متن گوا چڑیا कि आंदे नछ भी मणकान लाल भी मणक इको रंग तोह पर शराफ कोलू जे मुल पवार کتری مڑکا اکو رنگی اتوی براؤ سراف کو <WILLIAM> <سلامی> سبحان اللہ گلامی دیا شفتہ گلام دیا شفت جلندری نے بیان کیرانا سارا یاد زمین اج کئی باندر وہ بلکہ یہ ترانے دا سات لگے نا سال ہم اگریزی گلام جڑے رب خلونا گوارا نہیں چڑھتے وہ مراسی فلم فلم دیکھ باپی بھی جانے سارے جانے اچھا تو فلم شروع ہونے تو پہلے آتا سال یہ سال جا ولیاں تو کھلونا شرک وہ سال لگی نے سنا چڑا جالمری صاحب فرماؤں گی نہیں سکتا میں بسر رہ قائم رہے نہیں سکتا بات صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا سبات و سبر سے مصیبت سہ نہیں سکتا مانا بھول جاتا ہے پہن کر مت خوشی سے بھول جاتا کتھے <breakdown> والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں روکنگ اقبال اللہ مقبال تہ انہانے رکھے فوٹو اقبال بھی موجود ہے سکول کالج دا نا اقبال دے نام دا فکر کی <Mysterie> فکر اقبال سے جینے والو کون سے جانے والو فکر اقبال کو چھپا کر تم قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو لیکن اقبال کی فکر چھپنے کی چیز ہی نہیں ہے اللہ چھپن والی شہل دی نہ دیا کست چ پھر نہوندر فرم چمکتا ہے فکر بلند مثال ماہ چمکتا ہے میرے وال منہ نہیں کرتے لاہور ایک بھی ہے وہ آخر چشتی گل کیوں نہیں کرتے یہ جو لے جا ہر کسی نے بھائی گلے کو اتو پاکستانی یہ باہر پتہ نہیں کتوں اصلی کتاب منگا کے رکھ دیا یہ اصلی حوالے کٹ کے اگ چھیا کریے حقیقت میرے کر سکتا نہیں کہ سیا آ جاس کے منہ شکار آئے نا ان نہیں کھو سکتا ہاں इज्जत के माना भूल जाता है पहन कर तो नथ की दो गुलाबीवा शाला तरक्की कर चुके हैं ماں بھی بہن بھی دیکھی کڑا دین بھی دیکھی کھڑائی ماں بھی دڑا ہو گئی گلامی میں بشر گلابی میں بشر عزت کے, بھول جاتا. غلامی میں بشر کے بھول جاتا. کا خوشی سے پھول جاتا نہیں سی سکول پڑھیا سکول گیا پر سکولی نہیں سی کیوں سکولی ہوے جڑا کے صحیح ہے سکول تو نکلے اندھے تو غدار بن جاوے مخالف ہو جاوے تو پھر اللہ میں اقبال ہوا وہ کلمبر توجہ نہیں فرمائی وہ سکول ہی نہیں سی یعنی ذہن سکول ہی نہیں مخالف بنیا جدو شاہنامہ اسلام انہیں لکھے ہیں اسے مسجد اور مکتب مضمون ہے نہ ہوگی میں زبان کٹا چھوڑا لکھے آتا قسم خدا دی کر کے آنا پریشان ہوئے ہیں رب جدو فکر پا میں سوچا میں برباد کی میرے کو ٹھیک ہے ماڈل میں کو سارا لیکن یار میں فکر پی گئی میری یقین غالب ہوا نفسی دنیا دنیا تو منہ میں گیا انار کلی لاہور نہ لکڑے سامنے دربار آ کے کلا جہ دربار شی بادشاہ قطب احمد اللہ مستفا شیران گیا میں اتاف بیٹھا تے رب اگے فریاد کیتی مولا میں مینو راہ دس میں تے برباد آخر پھر انہیں کہانی ساری لکھی آخر میم آخیا گیا کہ تو شاہنامہ اسلام لکھ پھر دوسی نے شاہنامہ لکھیا سا پر او کفر دا شاہنامہ ہے تو اسلام دا شاہنامہ لگے پھر اوہ شروع کیتا میرے مصطفیٰ دی سیرت تو پھر جنگ بدر لیان دیئے اوہد لیان دیئے بیان کیتا ہے اسے پھر مسجد مکتب سکول انہوں کی دیتا کی بربادی کیتی اب وہ دین انہوں کی دیتا پھر جتو آبادی ہوئی ہے پھر تھارا لکھ کے اے بھی تھارا پھر بیان کردہ ہے سناوا गुलामी के नताज से पर के का है सर बल के समीप वेले आख टेद पर टेके पुत्र हाले पुत्र हाले प्या पहले क्या گر ویل رنگ سپ آگ پیٹ کے پل سکے گا ٹھنڈ پھرنے ہر ویل اس گند نیچے گا غلام کی نشانی غیران غلام، غلام بھی نہیں، توجہ بھر کوئی ارادہ کرن لگن گے پہلے جان کا خوف آ جانا یار مرنا بنے گا ہے خوف ہر عزم عزم اندر غلامی چی ہے خوف ہر اندر. ازم کے اندر گلاو گا میں فل بیٹھے گا डर मारे गल नहीं करे मत नौकरी लगने निराशा बजम के अंदर गुरेदार रजम के अंदर जंग हो लड़ाई हो मैदान लग जा <laughs> डू डातू डाकू डल कौम एक नही साली साहब इत रोजाना सारे द्वारा डक पैदा دن ڈبد باہر دس کے شہر تو باہر کسی پنڈ والے کرنا کیوں ڈاکو نا کے لائی کھڑے سا گیس گل مرتے نہیں اب نہیں مرنا چاہندے کوئی بھی روپیہ نہیں دینا مر جانے آئی نی پوچھتا ایسا این لکھ دے دیا گلا ملازم کو لکھ دے دیا گے فلانے ملازم کو لکھ دے گے اس کو نہیں مری گی لگتے جو پیسے کیویں مرن حسین سی جا جانے ٹکر نہیں آستے قدم رکھا پانی ہٹیا تو میرے پاپ نوی یار کلا کلا شیر خدا دا میدان جتنے اکڑ پیاو کبھی جان بچا بھی نہیں سرسی جان ربر گلاوڑ بھی سیرسی کرنل بناؤں گا گلام ہر ویلچ تے ست آنگ پیٹ کے بل سگے گا ڈیڈ پرنے ہر ویلے اسے گند دی سوچے گا گلام کی نشانی غیرانے گلام غلام مصطفیٰ دی نہیں اندر کوئی ارادہ کرن لگن گے تو پہلے جان دا خوف آ جانا یار مرنا بنے گا اندر غلامی بیٹھتی ہے خوف جاں، ہر آزم کے اندر گلا گا میں فلچ بیٹھے گا مارے گل نہیں کرے گرے دار مک جنگ لگ ہوگ ج डाकू डाकू डाकू डाकू गल कौम एक दे <laughs> त्रिजाई क्यों मैनुआके दस काल को मोलवी साहब इत रोजाना आड़े दुआरे डे یہاں دن ڈبد باہر گی جا سکتے دس کے شہر تو باہر کسے پنڈ والے پاس رکھ نہیں کرنا کیوں ڈاکو نا کے لائی کھڑے اسی گیسی سی گل مرتے نہیں اچھی نہیں مرنا چاہتے کوئی بھی رپیا نہیں در جانے آ چھو کوئی نہیں پوچھتا ایوے آتا جناب این لاک دے دے گے فلانے ملازم کو این دے دیں گے فلانے ملازم کو این لاک دے دیں گے کچھ تو ایک نہیں مری گی لگتے جو پیسے ٹکر مرن یہ تے حسین سی جا جانے ٹکر نہیں کدم رکھا پشا نہیں ہٹیا توجہ میرے پاک نبی یار کلا کلا شیر خدا دا میدان جتے اتر پیا کبھی جان بچاو بھی نہیں سوچی جان رب دلا بھی سوچی ایٹم بنیا پیا پوچھو ایٹم کیوں بڑھا ہے ملک نہ بچائیے قوم نہ بچائیے ایٹم مار دے کیوں نہیں ایٹم نہ بچا لاکھ لانا پہ یہ ہو جاتے مراد شر مرغی شرغی بڑے تم کے نا مراد شکر مرغی جہاں شکر مرغی ادھر فرمان دینے غلامی دیکھتی ہے خوف جا ہر عزم کے اندر بزم کے اندر رزم کے اندر غلامی میں ارادے پختگی پیدا نہیں کر غلامی مومی لفا کدی آئی کدی ہے امریکہ چکے لایا جاتا برطانیہ چکے جنا مرضی نچا شیشا پیا کرانا سوچیا جی گلاب ہونے جی چودہ اگست کا دن آ گئے کالے جنڈے اتنے ہو چن فوجاری گیندہ ترانہ لگا بیٹھا ترانہ ایڑا باغستان ہے میرا باغستان ہے بے جان قربان ہے بے جان بھی قربان ہے کیو نہ ہے ترانہ کہتے ہیں آدم بھی ہے سیما نطلع میرے دوست سدا آباد رکھنا دن چودہ اگست کا یاد رکھنا تین چودہ اگست کا یاد رکھنا کدی میرے سجنو سدا پرباد رکھنا پھر مستفا محمد پھر محمد دے فرمان دی امانت کروڑا پاکستان برباد کر کے سٹ دئیے خدا دیا سان نپڑا کوئی نہیں آنا کی بولیا جانا یا امریکی چوہے ورگے کٹو آپ کئی موتر جڑا چھٹے نے اللہ سونے کی مہربانی نبی سونے کا دین بند اور ربے مورے موریاں بند کر دے گا میرے مستفا دین نہ بند ہو نہ ہو سکتا میں نے ایک مولبی چشتی آ تم نے پایا نہیں مولبی میں کیا وہ تم نے نہیں جی بگا رکھنا گے گے چی کو سبق بڑے کی تڑ کی سو سالا زندگی سے شیر کی ایک کی بہتر ہے گلاما کے چٹو والی زندگی سنو نہیں اچھا جینا آزاد کو جینا حق آخانے حق مننا گے حق سنان گے حق چلن کرے پہلو یہ ویخنا سارا نبی اتنے کی جاگت پہ اچھا یہ نہیں ویک فلانے کتے میلے حکم چکی تھی جیویں آختے جی کر لے تو نہیں غلامی آدمی سے آدمیت لیتی ہے مل آدمی بیتی ہے, آدمی ہے, ہے لیکن حسن چھین لیتی ہے घ्यालान झूठे चक्कर लाती अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा कपड़े कपड़े इंखाना के ہاں جی بےغیر ہو گئے سورا و نمائش اپنی کراڑے ویخن گے تو شیر بن جان گے تگڑے نو گے تو چو بن جانے تیری سات لاک فوج ہے قوم ویکھے پولیس ویکھے قوم ن جی تگڑا انگریز آ جائے لانتنے... یہ قوم کامانسو دا... <تصفح> <تصفح> وات... چونجا سال تو حکومت کہ حکومت چل رہی جب ٹو ٹو سی فضیلت ہے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے امریکہ دور کا جوہرا تہرا ہو تیرے غلاموں میں पड़े हैं दिल खाम केरे हम है दिवे मेरे दिल के सुरूर मेरे जंगल के सुरने <laughs> आना है जरूर मैं पिंजूंगा जरूर कौम जारी कही हाल है मोल भी, भी माड़ा है सारे बूथा बटी आती बढ़ते जाने سفائی نہیں ہوئی کتنے آ جائے ایک دن کی چھٹی تھی دو دن لایا جن بہت لارو مول بھی ہوں گا جہاں بوڈی ترولہ نہ کھلے کھا کے آئے نا مول حال بنیا ایک بھی بات آیا باسا نا چڑیا پہ بول <سؤال> رہے پھر خاندی ہر پاس اگریزا بادشاہ نہ کے ہاقم وہ ہے جا اپنی قوم کے اگے خاتم بنے بادشاہ باہر اگ شیر بن نا نہ مراد قوم تنو دی ہے پی یہ ٹیکس لا لا کھا تھی آدھے دے یہاں ٹوکر نہیں لگتا اٹھ اٹھ کنالوں کو چکی فوج رل کے پوری دنیا دیا ایک ہو کے قوموں کٹن دیا قوم فوجہ ہوتی سر قوم بچا کی خاطر ہوجان نے قوم مرا کی خاطر وہ قوم بی بی حاکم سپاہی ویکے گی, گی کھاتا پہ چلتا او جیڑی جی فاروق آزم جیسے حاکم کے شیر سیمسی جیسے کر لینا ماڑا ویسنا توجہ نہیں کی میری گل سے میں تینوں چودہ سو سال پر گلان سمجھا رہا یہ سچ ہے دشم پر <lesser عموش> عمل پہ پائے خسو بڑے یاد آئے بات نہیں ہوں دعی کرانی दहा बोरिया ने अच्छा सीमेंट दीमेंट दा बोरिया ने पत्थर घर दे त्रोड़ी रखेगा तवज्जो नहीं फिर उसने ढट्टू ہاں ہوا باد ہاتر کھلوتے دہ دہ لاکھ چالی چالی لاکی جوس آیاش نے پیٹو نے پیٹو تیاش ہر کم لانت واسطے کرتا ہے دنیا وکھاوے واسطے اندر رب رحمان <تصالح> انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں ہوتا توجہ نہیں فرمائی ہے سچی رولی ایک فکر کی دی غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے عمل دیتی ہے لیکن نیت غلامی ذوق کی دشمن اٹو خود شناسی اور خدا کے دشمن غلام ہے نا گلام کٹو جڈو جڑا جٹوی فکر کا دشمن ہو سچی فکر دشمن فکر یہ آپ دی پچھان نہیں کرے گا نہ خدا دل چاہے غلامی اکل سے گلامی اکل نہ ہو سی اکلو پیدل ہو سی کٹو کٹو اکلو پیدل میں مثال دینا پیدل ہو م ادھر آدھے رنا شانا با شانا چلنا برابر چلنا تھا یورپ واشنگٹن بناٹے جہٹے ان سیٹ اگری ادھر بندہ بہ جائے یا پچھلیا سیٹا بندہ بچا ہو بڑھیا آ جائے پھر کی آدمی سیٹ خالی کرتا لےڈی صاحب سیٹ چڈ دے میں میرے Oh oh, اور میری پگ وی کپڑے ویک لگتا ہے موربی صاحب تھی گلا بس تم خبردار مینو کان بڑھی بھی حیران موربی صاحب آ تنگا پڑا لگنا کی گل کرنا کیا پٹ پٹ نی رل اتے چولہیاں بہن دیا لگیاں کھے پاوا دے ترقی کی پاگل ای امریکہ برطانیہ سارا دشمن نے کہ سجنے تا دوست سمجھو نہیں چپ چل نکلی پی میدان پولیو پلا رہے لو لینا ہونا لو لینا ہو بابا لکھا کروڑا مسلمان تھلے ماری آنا لو لینا ہو توجہ نہیں پڑھا سگریٹ کی ڈبی لکھا خبر خبردار تمباکو اچھا کینسر تے دل کی کا لگتی ہے تین ملکٹری ہے اور سگریٹ دیا فیکٹری اگریز سگریٹ فاب تو پہلے بیتی ہے پہلے وہ سی؟ मुफ्त पिला रुपए हथौड़ा मारका मालका हथौड़ा मारका मुफ्त मिलती मुफ्त दिल्ली अच्छा मुफ्त बंड के ओका मतलब मुफ्त इन्हू की लगे कैंसर से दिलदिया बिना इन पहलो पिलावन तिलवन فیکٹری لائی کھڑے ٹیکس لے سارے آنو کینسر لگے ادا کہ مرے کا ارادہ بھی یہ ہوئی ہے مرو اچھا وڈے سارے کینسر مرن تو چھوٹیا نہ لگے اللہ <laughs> اللہ واقعی اکل تو فارغ ہو چکی مولا بزرگ فرماتے نے, پاکستانی قوم جمپر اس حال کے پہنچاؤ انگا بنا دوس نہ جینس بدھے گی, گی مرنگ گے, گے جو پچھلے پچھلے اگلے جہ جمنگ کدی گوورمنٹ نکیا <تصفح> جو نہیں فرمائی وہ اگریز سارے بچے, بچے بچا پولیو نہ لگے سارے وڈیا کینسر لوا کے مارتا یعنی مطلب ہے ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے پکے نہیں ہاں جی اچھا سگریٹ پی کے چڑھتا تے کھڈو हूं सिगरेट पीवन बंदी पौड़ी तो नहीं चढ़े हाल कि चढ़ बोल बोल अच्छा रॉयल मेरे हाथ लिपर हो मार मार मुंह सिर एक कर छोड़ना इन्ह सुरां का میرے ربدار کیا کیا؟ نے فرمایا دانائی دا اصل جس چوکھا فاوے گا اتنا دانا ہوا اقل کی گل یہ دسو سجنوں ایک باغ لاگا ایک مال جٹ جمدار باغ لا دو بندے آتے ہیں ایک کاندہ ہے یار میں باغ دیاں جڑی بوٹیاں کھڑی انٹ گا باغ ناف کر کے پیار تیرے باغ دی خدمت کرنی وہ پوچھتا جی تھی وہ آ جی میں ایک سرے تو تیلی لانی دوسرے سرے تک ساڑ دیں ایمان دس باغ دا خیر ساہ کو پیلی لا یا جڑی بوٹیاں کڈن والا اللہ نبی آئے ولی آئے انہیں مولاد کی خدمت کرنے اصا جہاد کرنا ہے اصلا بنا پر جڑی بوٹیاں ابو جہل ورگیاں کھڑا گیا ادھر آیا ادھر آیا سائنس دو گیا مولا سان بھی خدمت کا موقع دے تو تو کی خدمت کر دی مولا میں سر تو ماراگا دو نہ چڈا گا نہ جانور چڈا گا نہ کوئی چھپتا چڈا گا ہر شاید کے بکا مانگا ہوں اکل یہو جی دنیا تو مر گئی لانتی آخری دن ترقی نبی والی پیچھے لے گئے بم مار کے جڑا پوری روئے زمین مان دس یہ انسانوں ہلاک ترباد کرنے والا وہ انسانہ کا سجا نے या इंसाना बचा के विचो गंदे, गंदे कट के बाकिया, बाकिया जन्नत, जन्नत ले जाने बोल चा मरे मेरा नबीर सरवर ने प्यासी जंगा लड़िया प्यासी असला बड़ा तलवार पीर मेरे प्यासी जंगा تے دے مشترکہ بندے کل ایک ہزار ہوئے جنگ کنیا سائنس آئیے ایک ہوتی ہے تے بندے کنے نے سچی بولی میرا نبی پیاسی چنگا کرے وَمَا أَرسَلَكَ إِلَّا رحمت <للعالمين> جنگا پیاسی ہو مر جنت کروڑا چاہ مرن گنتی پہ ہزار ب جنگ ایک ہوئے تھلے لکھا کروڑ مرن سب تو پہلو امریکہ نے آئن سٹائ بم بنوائے جاپان ہیو شیما ترایا لاکان کروڑ بندے مار دیتے ہال تک لوگ لگڑے جم دے رہے لانت مدر سکول لکھا کھڑا سائنس ترقی دتی ہے بندیا قسم <سلام> <سلام> <سلام> خدا دی کر کے نا معلوم ہو جا غلامی عقل سے خالی غلامی عشق سے آری غلامی عقل سے آری خالی غلامی عشق غلامی تال دے آرام, جو آرام اے کاری جہاد زندگی میں خنجر چلات کے در سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے فکر نہ ہونا دہڑی چنگا جی فکر ہے فاروق کے آزم بھی خود خانے پر نکلے ہوں آتا فاروق کے آزم فاروق اک باتل میں پاطل میں جانا پھنسنا یہ بڑی بات نہیں گمراہی میں آ جانا بڑی بات نہیں آ ہے بندہ گمراہی چ نکل کے ہدایت سے آنا یہ بڑی وی بات ہے اصل اے ہے انسان دے بدلے رکھنے سجنا کے ڈر سے غلام اپنی ہی اپنے آج کی پیانا کافر پیانیا وہ سانے جی اصیا مار پھڑ پھڑ کے مار پھڑ پھڑ کے گلام غلامی کی نگاہ ہے شک نہیں جا گمی نہیں جاتی الج پڑتی ہے پر سے حقیقت تک نہیں جاتی حقیقت کی گے کی کرے تین لگا کہ پڑے گا وہ مر رہے ہیں دولت ہے غلامی میں آتی کلندر بولیا گلامی میں نہ شمشیل گلامی میں نہ تو موتی ہے شمشی نہ تدبیر جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے سن جی بڑیاں بڑیا بڑیاں بڑیاں بڑیا بڑیاں سنتے ساتے ساتھ کام کے نجات پائے جی وہ رب کا پتا ہی نہیں یقین ملتا اس لیے جگہ یقین والا کوئی فقیر ملے توجہ نہیں فرمائی پڑھ دل کے اندر یقین دی کامل دولت بغیر مرد فقیر دی نگاہ تو پیدا نہیں آج پیر ملتے ہیں پر فقیر نہیں فرمائی جہ نگاہ کرنے کے اندر دل یقین آوے رب کا خو پے دنیا تو نفرت ہوے کافرت محبت ہو جی بندہ ہر وقت اس تصور جاوے ایک اپنے نوے جہان نئے جاوے توجہ نہیں فرمائے اس جہان تو نکلے تے دل دی دنیا ایک نوی بسالی دی دولت کسے کو نہیں ملتی جب تک کامل فکیر رب کا نہ ملے آئے آئے آئے آئے نہ مراد میں پڑھنا پینا ضرور جانے راہ پر اچھا قوم کا نہیں سچی بولیا اے قوم مایوس ہے سنا وا توجہ کلندر لاہوری فرمند کوئی بد گماں تارو تو جڑی ہوئی کاروا جی کوئی کارواں سٹا کوئی بد سے کوئی کارواں بد گما ہرم کارواں کو ٹوٹ گیا کوئی سے کوئی بدگمان ہو گیا یار کی بات ہے کیوں آکھے جا قوم در دل نوازی والی آدت ہی نہیں گلائیں چگڑا نے حقیقت مایوس ہو کے قوم, دن با دن با آج قوم ٹوٹ گئی قدم خدا بھی دی کر دیا ہوں بڑا بڑا وقت لگنا اس قوم نوڑ اس قوم جوڑ نے جوڑنا جڑیا ربڑ نہیں میں اگلے دن ہاں ہاں بلند سفل دل نواز یا پورسوس یہی ہے رقت سفر میرے کاروبار والا زمانے تو زمانہ جو سوچے نہ راہبر قوم دے ان, ان دی سوچ ان دے پیچھے نہ ہو جہ رہے اوے کرے نہ کافر جلوس مسلمان دکر ہوئے صاحب والے امام آزم ابو ہنیفا جیل چی من جلوس کھے سابت کرو سبرج رکھے قوم نوج کرا اخلے اخلا چوکے اوتے مم چ مارو تین چکر فلان رکھو یہ قوم ہوئے جڑا یقین کا مل غلامی کی نگاہیں مابرائے شک نہیں جاتی الجھ پڑتی ہے پردوں سے حقیقت تک نہیں جاتی غلامی اپنے ہاتھوں اپنی گنجیریں بناتی ہے پہن کر پھر یہ زیور ناچتی ہے اور گاتی ہے <سؤال> آندہ ہوئے <laughs> غلامی اپنی اچھا بنا بنا تھجڑا بنا بنا غلامی ایک قوم ساری دی ساری غلامی سزیر چکری ہے یقین ایمان کمزور کی ایک حوالا داں تو گل ختم کر سکول کتاب سچنی دی اردو ان لکھی داستان ساری گلام نہ کہ اسا ٹڈو پوری قوم کے میں بنے کافر سنا چھوڑا حوالہ بولو بولو بولو بولو باہر جا کی لوڑ ہی کوئی صفا نمبر ایک سو تین انگریز برے فقیر میں تاجر بن کرائے اور تاجر بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ پیار کم نہ تاجر گورمل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو اکبر الہبادی نے مغربی مغربی تحریب و تمدن کی اندھی تکلیف پر شدید نکتہ چینی کی ہے مغربی تہذیب کا دل دادا گروہ مذہب کو سائنس اور فلسفے کے تابع بنا رہا تھا جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہنوں پر مغرب کرو قبضہ دما چکا تھا سیاسی غلامی تو تھی ہی اب ذہنی غلامی کا بھی آغاز ہو چکا جی میں پڑھا نہیں پر پہنچ گیا اگریزا نے مسلمان نو ذہنی غلام کیا غلام بول بول بولو ذہنی چٹو آ آیا ہے تجارت دے بہانے آیا اصلہ کیتا ہے منافقت داجل فریب نہ لڑیا ہے، کے حکومت قائم کر لی سوچیا کہ مر، خلاف، پھر ایک ہو کے لڑنا جا رہا کرو تعلیم میں میم آکا سمجھا خدا موسم ترقی دتی ہے مولوی تبادلہ ٹو بناؤ دشمن اپنے خدا تو بغیر جی نہیں سکتے کھا نہیں نوکری کران گے مراں گے ادھر جا گے لوا گے کہ سوور نے یہ مقصد وہ بھی حرام دے رکھا جی آ کے بنے ٹٹو وہ سجنا ہر بندہ گلاب سا اگریز کو بغیر جی نہیں محاور کی مطلب رب اپنی مخلوق پالن بچا لکھ لانے کا رب نال لائی کا حالات اب جدید دور ہے کاٹ کر نہیں رہا جاتا علیحدہ نہیں رہ سکتے جدید دنیا مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں اب کیسے کیوں کیوں کر ایمان ایماندار دس کہ ہر دل دماغ دے ہوار ہے کہ نہیں سچی بولی جھوٹ نہ بولی جدو اس قوم نوفر دشمنی کے خلاف سبق پڑھایا جائے دشمنی سبق پڑھایا جائے آزادی مستفا یار سن جڑے اٹھے سنوی سوچا سی تھی کرا آپ پیرے لائیے آپ سارے سوے کر لوجا قوم کی آزادی کیگریز کا پٹا پائی پینٹ پائیتا ہونا گل کو پینٹ گنڈا لگا کر Ah, oh, kiddo...